نورکم القیم یہ جامع صغیر حدیث کی کتاب ہے اس میں حدیث ہے حدیث نمبر 4580 اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاگ پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیمت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کچھ منٹ اسلائن بھائی ہو محفل ذکر میں شرکت کی سعادت حاصل ہو میرے اقالی صلاحت واللام کا ذکر خیر ہو نام مبارک ہو اور ماشاء ماہ میلاد میں تو خوب عاشق ملاد میلاد رسول محافل کا انعقاد کرتے ہیں دکان میں مکان میں فیکٹری میں برکت کے لیے اور کرنا بھی چاہیے اسکول میں بھی ہوتا ہے دفاتر میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ اور ہونا بھی چاہیے تو مجلس کی زینت کس طرح ہوگی جب آقا پر دروت پڑیں گے برکت کیسے ملے گی جب آقا پر درود پڑیں گے اچھا یاد رکھیے ہمارا یہ پڑھا ہوا درود پاک قیامت کے روز ہمارے لیے نور ہوگا ہمارا یہ پڑا ہوا درود پاک ہمارے لیے بخشش کا سامان ہوگا ہمارا یہ پڑھا ہوا درود پاک ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا بڑی پیاری کتاب میرے ہاتھ میں ہے گلدستہ ہے درود و سلام اب اس کتاب میں جو ایک قیامت کے روز درود پاک پڑھنے والے کو جو فائدہ پہنچے گا اور جو سلسلے کا موضوع ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مناسبت سے بھی اس میں بہت پیاری روایت ہے سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہسلاۃسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹہرے ہوئے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام پر دو سبز کپڑے ہوں گے اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزق میں جا رہا ہوگا اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو ملاحظہ فرمائیں گے جو دوزق کی طرف جا رہا ہوگا حضرت آدم علا نبی نلیہ سلاۃ وسلام پکاریں گے یا احمد یا احمد حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لبیک یاد رکھیے ہمارے اکالی صلاحت والسلام کا نام مبارک قرآن پاک میں احمد بھی ہے محمد بھی ہے ویسے تو آپ کے بہت سے نام ہیں کیونکہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفی تم پہ کروڑوں دو آپ کے بے شمار نام ہیں کیونکہ صفات بے شمار ہیں اللہ کی عطا سے حضرت سیدنا عیسیٰ رحم اللہ علیہ نبی جینا ولی والسلام نے جو آپ کی آمد کی بشارت سنائی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو آپ نے آپ کا نام احمد کہا کب میرے آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پانچ سو ستر سال پہلے اور یہ احمد نام کب رکھا گیا یہ تو اللہ تعالی جانے کیا شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حضرت اعظم علیہ السلاۃ وسلام ہمارے اکالی سلاط و اسلام کو اسی نام سے پکاریں گے یا احمد یا احمد کہیں گے اور ہمارے نبی پیارے نبی سونے نبی عام نبی کے دلارے نبی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے لبعک اے ابو البشر لبعیک ہمارے اکالی سلاط و اسلام فرمائیں گے کاش ہماری عادت بھی پڑے جب ہمیں کوئی پکارے ہم کیا کہیں لبائک آتا ہوں ہاں ٹھیک ہے کون ہے نہیں لب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی آپ کو پکارتا آپ لب فرماتے تو کاش ہم بھی لبیک کہنا سیکھ جائیں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا ولی سلاط اسلام کہیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے یہ سن کر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے کہیں گے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو فرشتے عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں جس کام کا ہم، ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے یارب ارز وجل کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا عرش سے آواز آئے گی اے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس شخص کو لوٹا دو ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ ولی وسلم اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالیں گے اسے نیزان کے دائیں پلڑے میں ڈال کر کہیں گے بسم اللہ کاش ہماری عادت بھی پڑے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھے کریں بسم اللہ پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بہت اچھا ہے مگر اس میں ادائیگی ہر ایک کی درست نہیں ہوتی تو چلیں کم از کم بسم اللہ اتنا ہی کہہ لیں کے روز میزان قائم کیا جائے گا ترازو اسکیل دایا پلڑا اور بایاں پلڑا دایاں پلڑا ہوگا نیکیوں والا بایاں پلڑا ہوگا گناوں والا نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا جو پلڑا بھی بھاری ہوگا وہ نیچے نہیں جائے گا بلکہ اوپر کی طرف اٹھے گا تو ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالیں گے اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال کر بسم اللہ کہیں گے وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا اب آواز آئے گی خوشبخت ہے سعادت مند ہو گیا اس کا میزان بھاری ہو گیا اسے جنت میں لے جاؤ وہ بندہ عرض کرے گا یا رب اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب عز و جل کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے وہ ارض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا میرے آنسو پر رحم فرمایا آپ کون ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تع علیہ وسلم اور یہ تیرا وہ درود ہے جو ت نے مجھ پر بھیجا تھا اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دیں جس کا تو محتاج تھا سبحان اللہ رب سلم کے کہنے والے پل سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھی ہوں سار سلام وہ سلامت دل سے جس نے چار سلام پڑھ لیے دل سے جس نے چار سلام آشقان رسول اے آشیقان ملاد کیوں کریں ادھر ادھر کی باتیں کیوں کریں موسم کی سیاست کی دنیاوی باتیں کیوں کریں نبی پر درود کیوں نہ پڑھ لیں نبی کی بار میں سلاد و سلام کیوں نہ پیش کریں ذکر اللہ کیوں نہ کریں حمد و سلاد کیوں نہ کریں سبحان اللہ الحمد لا الہ لا اللہ،, اللہ اکبر یہ کیوں نہ پڑھ لیا کریں تلاوت کیوں نہ کر لیا کریں دیکھیں درود پاک پڑھنے کی برکت کیسی ہوئی اور یہ بھی دیکھیے کہ میرے آکاری سلاد و سلام کو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی خوشی کے لیے اس آپ کے امتی کو میزان پر دوبارہ لایا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا اعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان علی رحمت رحمان قیامت کے منظر کشی کرتے ہوئے کتنے عشق بھری باتیں فرماتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا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 شان محبوبی قیامت کے روز اللہ کے محبوب علی سلا تو سلام کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہے یہ دکھائی جائے گی دکھائی جائے گی محشر میں شانِ محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا کیا منظر ہوگا اے آشیقان رسول خوب عشق رسول میں سنتیں اپنائیے خوب عشق رسول میں جھوم جھوم کر جشن ولادت منائیے گھروں کو سجائیے اپنے دکانوں کو سجائیے فیکٹریوں کو سجائیے گاڑی پر بھی جھنڈا لگائیے اور گناوں سے سچی توبہ بھی کیجئے آقا پر درود بھی پڑھیے نمازیں اگر چھوڑتے ہیں تو توبہ کیجئے قضا نمازیں جو ہو گئیں ان کو بھی ادا کیجئے اور آئندہ وقتہ نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا جس نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اس نبی کے آنے پر بھی ہم کیا نمازوں سے غافل رہیں گے نہیں نہیں جو نمازیں چھٹی توبہ کیجیے اور اس کی بھی قضا کرنی ہے اور پانچوں نمازیں پڑھئیے قیامت کے روز ہمارے غمخار مدینہ کے تاجدار منبع انوار صاحب پسینہ خوشبو خوشبودار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلاموں کی مدد کریں گے ذرا غور تو کیجیے اعلی حضرت کے برادر حسن ازا خان علی رحمت الرحمان لکھتے ہیں کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا میرے حال کی خبر کر دو کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا خدا کے واسطے جلد ان سے ارض حال کرو کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی ہال دل آئے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوسر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا نشانے خشروے دیں دور کے غلاموں کو نشان کے معنی جھنڈے کے آقا علیہ اسلام کیا مت کے روز آپ کو جھنڈا دیا جائے گا لبائے حمد تو یہ لوائے حمد دیا جائے گا اس میں حکمت کیا ہے کہ غلام دور دور سے دیکھیں کہ آکالی سلا تو اسلام کدھر ہے سوشان اللہ نشانے خسرو دین دور کے غلاموں کو لیوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسر کوئی سیراج پر ان کو پکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجومے فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی یہ غل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمالے حضور کا ہوگا کہیں گے اور نبی عز حب غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا جو امت بدکار ورد لب ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا تو وہ محبوب ہمیں اتا ہوئے جن کی خوشی رب تبارہ کا تعالی چاہتا ہے سبحان اللہ سید اعلی حضرت نے کتنے پیارے انداز سے اس کو نظم کیا خدا کی رضا چاہتے دعم خدا چاہتا ہے ریزا اللہ, علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اکالی سلاۃ السلام کا بہت اعلیٰ ارفا مقام ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ ہی و وسلام کی خوشی کے لیے فرشتوں کے ذریعے غزبۂ بدر میں مدد کی غزہ حنین میں مدد کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علی سلاۃ سلام کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا سبحان اللہ اور آپ کی خوشی کے لیے بروزی قیامت آپ کے گناہ گار امتی بھی بخشے جائیں گے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن خوب دھوم دھام سے منائیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے صبح بہارا رسالہ بار بار ارض کرتا ہوں کہ اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے ایک تو یہ پتا چلے گا کہ جشنِ ولادت منانا کیسا پھر یہ معلوم ہوگا منانا کیسے چاہیے نیتیں کیا ہونی چاہیے اور جشنِ ولادت منانے میں من کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ گناہ نہ ہو جائے کوئی ہم سے اللہ عزل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے تو وہ کیا کیا انداز ہیں جو کہ درست نہیں ہے اور ہمیں جشن ولادت پر ان سے بچنا ہے مثلا ایسی نعت خانی بہت زیادہ ساؤنڈ لگا کر نہ کریں کہ لوگوں کے لیے ایزا کا باعث بنے جگہ نہ گھیریں کہ لوگ تنگ ہوں پریشان ہوں جھنڈے اس انداز سے نہ لگائیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو آپ جو جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں اشتہارات لگائیں تو کسی کی دیوار پر بغیر اجازت کے نہ لگائیں یہ بھی ان کی ایزا اور تکلیف کا سبب بنے گا اور کوئی بھی جشن ولادت منانے کے لیے بجلی چوری نہ کرے اس کی اجازت نہیں تو حرام ہے اس کی اجازت نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علی سلاد و اسلام کی آمد پر خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے محبوب کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے آمین بجا ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم